إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يا عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً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 وكل محتسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون الطبيرا محترم سامعين وضع نزيل نوجوان خاتيوه جس سورت انشا کی آیا نمبر ایک میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رس العالمین نے احسان کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کی بڑی تبیلت بیان کی وہ ان تن کا مرون قبیہ اگر تم اگر اگروا اگر تم لوگ تقویٰ اختیار کرو وہ کا نبیمہ کا ندونہ حبیلہ اگر تم لوگ سخوا اختیار کرو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سماج میں کاموں اور یہ امال کی سبق الف رت العالمی کی اس علاوہ بہت ساری آیات میں احسان والوں کی بڑی قبیلت بیان کیا ہے اسلام میں حزرف العالی عزرف العالحی نے یہ تمام انسانوں کو جو پیدا کیا ہے سب کو یکساں پیدا کیا کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدسورت ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی صحاس ہے کوئی مسجد ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا ہے کوئی انڈا پیدا ہوتا ہے کوئی لگڑا ہوتا ہے کوئی اپاہج ہوتا ہے لیکن اسلام نے اللہ رپ ال کے نزدیک کالے گورے مالدار ابھی غریب کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا مقام مرتبہ اس وقت پہلے غائب سے ہوا کرتا ہے جیسے کہ الحرارب الدمی نے فرمایا جگنا تم عزت اور جاننا تم شہرو الفاظ اور ہم نے ان حاصل ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قاؤ اور طبی اور براثری ہم نے تقسیم کر دیا ہے پہچان کے لیے لیکن اللہ سالا کے یہاں جو اعتبار ہوتا ہے اس مفت رکھا کپڑا پرہیزگاری کا ہوتا ہے نوجوان یا تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ازد اور ہوتا ہے جس کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اعتبار سے ہوتا, ہوتا ہے علم و فت لکھا ہوا کرتا ہے اسی لیے مسلم حدیث نبی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والا <تصفح> اراصور <تصفح> ارا اموال کو آکو اے جو روجا رکھو اللہ تعالی تمہارے مالک کو نہیں دیکھتا کہ جو مالدار ہے اس کا مقام اللہ تارہ کیا بڑھ جائے اور جو بچی ہو اس کا مقام گھٹ جائے ورا سو ریک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری کے و صورت کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم نے بد صورت میں ان کا مقام اللہ تارہ کیا گٹا ہوا ہو جو خوبصورت ہے ان کا مقام اللہ تعالیٰ کیا پڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے امان اور حکم و کا کوئی استعمال نہیں اللہ ان نہ تمہارے شم صورت کو دیتا ہے نہ تمہارے مال گورت کا اعتبار کرتا ہے وناہ کی یم پورج کا و اہمال اللہ تالا صرف تمہارے دل اور تمہارے دل آمال کا اعتبار کرتا ہے چیزیں اللہ بچپن کی یہاں ہیں ایک تو انسان کا دل دل میں تقویٰ ہو پرہیزاری ہو اللہ رسول کی محبت ہو دل کی محبت ہو برائیوں سے نفرت ہو ایک الحکارہ صرف دیتا ہے کہ آپ کا دل اچھا ہے یا برا ہے اور نم کر دو اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے آواز کو دیکھتے ہیں دن درست ہو اور آپ کے انہی آمادح کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار ہے اور اسی انسان کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان معدور ہو کالا ہو بوڑا ہو ہے فقید ہو اپاہی ہو نا کوڑا ہو اللہ تالا کے ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سوسائٹی نے بہت سارے اپاہی ضرورت مند حاجت مند محتاج لوگ ہوا کرتے ہیں دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت اور مزاحی میں تو نہیں ہوتی لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی بڑا اونچا مقام مرتبہ ہو ہوتا ہے جن کا ہی کچھ کا ہی ملک کو سما سی بل ات ہے لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت میں ساری کایاست اور آسمان ہیں ماں ع تالا کسی دیتے ہیں وہ پیدا کر دیتی ہیں میرے بھائیوں اگر انہا نے کسی کو معذور بنایا ہے وہ پیر سے نہیں چل سکتا اندرا بنایا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اگر انہا نے اس کو اور بہت ساری چیزوں سے پہرا بنا دیا وہ سن نہیں سکتا چلنے سے پھرنے کے ہر ادب سے مجبور ہوگا لیکن افوان تارا کیا اس کا مقام اس کے ایٹ کی بنا پر گھٹتا نہیں ہے اور اس کے اندر جو عجوب اور خامیاں پائی ہی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو ربر پایا جا رہا ہے یہ جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت اور مسحت ہوا کرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینا بنایا اس کے اندر بھی بڑی مفظحت رہی آپ کے کتنے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بینا اچھا بنایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالی کا کوئی عمل جو ہے حکمت سے حامل گئی ہوتا حدیث کی سر ہے پورنیہ کے حبیب ایک حدیث میں سرواتے ہیں یا پور روزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب رکھاتے ہیں من ادب کو حبیب من ازہ حبیب جگنا من میں ہی جگنا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اے دار بنایا ہے اسے محتاج اور اپاہر بنایا ہے اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی متریا کو حکمت ہوتی ہے اور اس کی پر اور اس کی پر اللہ کا مسام بہت پڑھایا کرتا ہے اللہ تعال ہیں کہ من اذ اب کو ابھی جس بندے کی میں دونوں آنکھیں چھین لوں مند آھین لیا ہم نے سے اندھا بنا دیا اور پھر سم اور اگر وہ بند صبر کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر راضی رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کی میں نے آپے جیت لیا اور ہم نے اس کو کناری سے محروم کر دیا اگر اس نے صبر اور احتساب سے کام لیا تو اس کے آپوں کے چین لینے کا خطرہ ادا کا راسما ہمارے ہاتھ کے بارے جنت سے اور کوئی دوسرا نہیں ہوا کرتا یہ شہر کو لینی کیا اس کا مقام مرتبہ بڑھایا کرتا ہے میرے بہت اتنا بھی محاسر اور مشتبہ میں معذور لوگوں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ اسلام نے آپ مقرر کر رکھا ہے ان کی ان کا کوئی ابر ان کی کوئی پریشانی اور ان کی کوئی تکلیف اسلامی احتجاج اور اسلامی ترقی میں بنیادی ترقی میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رکاوٹ نہیں کرتی آپ جانتے ہیں قدر الحر العالمی نے جہاں ہو پوچھا حضرت اکثر مخصوص یا عمر ابر عمط رنگ اللہ تعالیٰ ہوگا یہ انفا صاحب صاحبی ہیں ناگینا صحابی ہیں لیکن اللہ میں اس اندیشہ صحابی اور داد نہ لینا اجنڈا پکڑ کر کے چلنے والے اسلام کے ان کی ترقی میں کوئی سی رکاوٹ نہ بنی اسلام نے ان کو خود ہی کیا یہاں تک کہ ترتاس حدیثوں کے اندر آتا ہے جو لوگ سب سے پہلے ہجرت کی مان لگائے اس میں اب ڈنائی سے مقبول ربی اس ابدنائی کے مدد مکور ربی لاہو شامل ہے ایماندانی کے بعد وتیلے ان لوگوں نے ہجرت کیا انہیں دوسرا نمبر ہٹا کے محسوب رضی اللہ و تعالیٰ ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ انڈے صحابی انڈے ہیں بازو ہیں لیکن اسلامی معلوم میں ان کو نازی نہ کر کے پیچھے نہیں گیا ان کو آگے بڑھایا گیا یہاں تک حدیثوں کے سلام و سلام جب سے مدینے سے باہر کبھی مکہ یا کسی اور سنشن میں جایا کرتے تھے تو نبی رہے سراستہ اپنی جگہ پر مسجد کسوی کی امامت اور خطامت اور مدینے کو جمع گورنر ہے تو گورنر بھی اللہ کے عبداللہ اس نے ان کے مقبول کو صوف کر کے جایا کرتے تھے اسی لیے سے سوچے ہے تیرہ ہمرتبا ایک کو مرتبہ نہیں تیرہ ہمار سماجی رہے سہابی اکلاح میں لگو برس لاہو تارا لوگوں کو اپنا نائب ندی نے قرر کیا ایک تو نہیں تیرہ ہمار سماج ندی نے ان کو نائب اپنا نائب مقرر کیا اپنا کریبا چارسی مقرر کیا ان کا نادینا ہونا اس نام کوئی دکھ سو نہیں سمجھا گیا یہاں رکھ آپ اپنا جانتے ہیں اندر ایک ہی نسل آپ کے سامنے رکھتے کہ اسلام کے بہادر اور پریشان ہر اپاہ لوگوں کا کیا مکان مرتبہ ہے جیسے کر کے ویسے ہی آپ کے پاس کچھ ماتا سے کچھ سردار ہے آپ ان سے کچھ کر رہے تھے اور آپ سوچ رہے تھے یہ بچے کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ادبوں کر رہے ہیں اگر یہ کرنا پڑھنے کے تو دیر کا بڑا کام ہو جائے گا آپ بہت ہی زیادہ زیادہ سبجو کے ساتھ کاشت کمار مکہ کے سرداروں سے بات کر رہے تھے رکھنا حضرت عطلاح کی مخصوب رحم اللہ تعالیٰ ہو جو صحابی تھے وہ نقصان آئے اور آرے دماغ کے آتا ہے کہنے کے یاروں رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو یار سور کا اللہ کناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس جل سے مجھے بھی کچھ عطا کر دیجیے اس کو تو مسکلا دیجیے علم سیکھنے کے لیے ندی کا استھان کے پاس جو علم تھا اس کو آپ کرنے کے لیے نبی نہ پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اسی علم سے مجھے کچھ سکھا دیجیے میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور بات ہمارے خوب میں آجا جنہوں نے خاجہ رسول اللہ اللہ تعالی نے نئی صورت قرآن کو آپ کی جو نازی کیا ہے ذرا وہ صورت ہم کو سکھلا دیں نبی رہ رحت کے پاس یہ انگی صحابی یہی اردو دے کر کے اور یہی آفاد دے کر کے نبی رہ کے پاس پہنچے اور انہوں اندے ہونے کی بنا پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی رہ راستہ دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں نبی رہ تو رہتا نا گواز گزر گیا آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ تو اپنے مسلمان بھائی یہ آ کر کے پیش سکتے تھے اسی کی وقت کیا ضرورت پڑی ہے وہ سی آ گئی اگر اس وقت نظر انداز کر دیا جائے اور یہ بارے کے سردار بیٹھے تھے یہ اگر, اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو دیر کا بہت بڑا کام ہوگا شو رکھنے والے <سؤال> ایک صحابی کا اور ایک بند ان اللہ پکڑنے کا پیغام لے کر کے آگے لہور کا اور جب دس کروڑ فکر اللہ تعالیٰ نے فوراً کبھی کو قرآن, قرآن کا دے دیا کہ ہمارے نبی کے پاس آہمان ایک اندا کا علم ایک اندھا صحاب مسلمان علم سیکھنے کے لیے آیا تو ہمارے نبی کو ذرا سانا دوار گزر گیا ہمارے کو سوجنا ہمارے ندی کے حصے پہ توجہ ہی کی اللہ اثر <سؤال> اللہ فرما دے ابش خبر توجنا نکی کے ناگواز کر گیا وہ توجہ اور اسے صحابی کی طرح جو بیچ سیکھنے کے لیے آئے تھے ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے بے وہ توجہ آپ نے کیا اور زیادہ توجہ آپ نے کپار کی طرف دیا اللہ تعالی نے اور فرمایا وبا لہود ازر تھا ہمارے ندی آپ نے لیکن سو کو چھوٹے ہوا ہے اگر آپ اس کو سکھلا دیتے وہ اپنا جی پڑھا لیتا اور پھر اپنی کرتا اپنے کو سنوار لیتا یعنی ان کے مطابق وہ عمل کر دیتا اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے دیکھ کہ اللہ تعالی نے اندھیرا دی چھوٹی سے بے توجہ کرنے کی راوت اللہ نے قرآن کی راہ بے کر دی اس کے بعد نبی رہ ہو لگڑا ہو لوڈا ہو ایسی علب تو ہر دنیا میں پائے جاتے ہیں اس سے کسی مسلمان کی عزت نہیں گھٹتی ہے کسی مسلمان کا مقام نہیں گھٹتا ہے اس حلوب کے باوجود بھی پچام کے آئے جس میں آئے پھر لال تبھیل کا میرنگا لالچ تبھی کا ایک میرنگو می نا ول محاس محلا واہ شتی کو صحیح کر کےماج ایسا جس میں اللہ تعالیٰ نے کی بڑی کو کیا اور فرمایا کہ بیٹھے رہتے روزہ پر رکھتے نماز پڑھتے ہیں تحسن گزاری کرتے ہیں سرکار کو خیرات کرتے ہیں لیکن جہاد سما ملا تو جہاد میں نہ گئے اپنے گھر پہ وہ بیٹھ کے رہے لا راہری یہ بو مری جو اپنے گھر میں بیٹھتے رہتے تھے اور ون مجاہدوں اور وہ بو جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کارہ جہاد کرتے ہیں اللہ نے سنایا گا تک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے بلکہ سب پر اللہ جو لوگ اللہ کارہ اپنے مان اور اپنے جان کے ساتھ جہاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت پڑا گرجن اور بیٹھنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہے یہ آج کافی ہوئی جتنے گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو فضیلت دی رہی یہ آج تک سنیں حضرت عبداللہ ابن عموم محبوب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور ندی الحیث صاحب کے پاس آ کر کے پہنچے وت اور ہم کو چاہے تین کا مکان وتمان نہیں بحاب شریف کی روایت تھے جیسے یہ اندھیر صحابی کا منام عمر تباہ کراتے تھے جیسے انہوں نے نتی رہے پر شکایت کیا یہاں رسول اللہ نے قرآن کو نادر کر دیا ہے کہ بیٹھنے والے اپنے بیٹھے رہنے والے معصور اندھے لگڑے مجھے گوبھی اور تو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جب وہ دیکھ کے آئے اور یقین ابھی سراج طوفان سے اپنی شکایت کیا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اللہ حافظ کا انہوں نے اسی وقت ان کے سامنے ہی امین کو سہ تارا نے آپ بات دوبارہ ناگر لیا جب جب آئے اور بڑھا ہو غریبوں غریب لوگوں کی اس دور آ کتنی کتنا اچھا مقام پتھر لال تارے دونوں منلو جو وہ منی بغیر پوسر والے بیٹھے رہتے ہیں وہ تو ہی تین کا درگر کبھی کہیں حاصل کر سکتے لیکن یہ آپ کے جو عبداللہ ابن ابھی مکتوب ہے یہ ناگرک ہیں معذور ہے اس لیے گھر میں تو ان کی نیت کی بنا پر ان کے شوق و جدید کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو شہاد قدر جو سب دیا جائے گا جیسے آج نازر ہوئی اللہ تعالیٰ کے روز اللہ کے رسو نے پڑھ کر سنایا اللہ اور پکارا اور ہم آئے اور اللہ فرمایا غریب رائے طبیل کا من کے بعد غیر یہ نقش بہادر یہ بھی اللہ تارہ نے معذور کے لیے واضح حاصل کر دیا کہ جو معذور ہو گئے اللہ تارا کا دیں گے میرے سہیوگ اتنا معذوروں کا اپاہر کا اور جن کو اللہ کا نا دے اپاہ کمرہ لوہا بنا رکھا ہے ان کے مقام مردے کی میں نے ایک ساتھ دیا ہے اور اتنا اونچا مقام مرتبہ یہی اب میں رضی اللہ یہی جنگ کا ہم میں کالی دیا کے میدان میں جو ہوئی تھی اس تہار کے اندر تلوار لے کر کے آئے اور لوگوں سے کہا نے ہمارا انہیں قبول کر لیا ہے جو سواب دیتا ہے لیکن صرف شوق ہی پورا ہوتا اس لیے ایسا کرو ہم تم لوگوں کے ساتھ میں چلتے ہیں یہ اندیشہ صحابی آئے اور اور جس جنگ ہو رہی تھی صاحب ایک رام ہم نے ساتھ لوگ اللہ کے بعد سے میرے ہاتھ میں سروار ہے ہمیں میکان کٹ میں ایک جگہ لے جا کر کے کھڑا کر دو اور میں سروا کراتا رہوں گا خدا کے بعد سے صبح ہمارے شریف نہیں لانا اور جتنے کافی پائے گا سب کو ہم پھر کر دیں گے کھڑے ہو کر کے دلوار گما ہیں اور جو بھی کافی آتا ہے اس کی بدلے دور جا کر کے گر رہی ہیں اور کرتے کرتے اسی میں دان گرنے شہید بھی ہو گئی اللہ تعالی ہمیں کس کس میرے جو معصور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان جو سلوک کر رہی ہے ان کی خدمت کرتی اور ان کی مدد کرنے کی توشی نفیش کروائے ایم آدھ اور نہیں ہے کام کرواتے ہیں اونوکا اونوکا اونو کا ذریعہ خوب ہے کا سدا کا تم اے لوگوں یاد رکھو اگر تمہیں اللہ نے قوت طاقت دیا ہے کسی ضرورت مند کمزور معذور کی تم اپنی طاقت سے مدد کرو گے تو سواب دے گا اور ہر تبھی تک ایک انسان ہے سوڑا ہے یا سبراہ من ہے وہ اچھی طرح سے بات نہیں کر پاتا اس کے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اگر آپ اس کی تعلیم سے بات کر دیں گے اور آپ اس کی بات اس کے مقصد کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے دیں گے اور اس کا مقصد میں آپ کر دیں گے تو آپ نے بھی تمہیں سلکے کا اس طرح کے میرے بھائیوں اسلام نے معذور اور اپاہد دونوں کو نظر کام نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا مقام برقور پر خیر معذوری سے بچایا کرتا ہے امام بخاری نابینا تھے امام احمد اللہ عزاب نظیر اردو پالیس تھے اسلام پہ ناباحی جو سگڑے اور یہ معذوری جو ہوتے ہیں ان کے مقام کو بہت سوچا بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے کار ہمارے سپور کو یہ سپر بہانے الحمد للہ صبح اور جو معذور ہوتے ہیں ہمارا ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں اس کے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تارا کے سب اور اللہ تارہ سے اگر رکھنی چاہیے حد سُن سی حدیث ہے حضرت اللہ تارا کہتے ہیں کہ یوت تو اللہ سُنے سات مائم یا سب لو انوڑے دنیا فلم اور شاط میام اہر البرا یہ مصیبت تھا پریشان تھا مادور ہی اندے لگڑے چھوڑے مسلمان قیامت کے لیے بندہ سارا جن کو اج سوال دینے لگیں گے ان کے روزے کا سوال نماز کا حج کا دیہات کا عمرے کا سراوت قرآن کا تصویر تحریر کا یہ سارا عزر سواب دے دینے کے بعد بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے جی. جب اللہ تعالیٰ ان کے قور و کہا اور انہوں نے جو آپ اور میں صبر سے کام لیا تھا وہ اس کا عزر سواب دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کو دے دیں گے اور ان کا درجہ جنگل میں اتنا زیادہ بلند کر دیں گے کہ آپ شاید یا آلود آخری جو صحت مند دنیا میں لوگ تھے ان کے سوال کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کاش کی سے اندر ہمارے اوپر نہ کرنا کیوں سے جسل ضرور پھر بتا لیجیے پھر بتا رہی ہے یہ تمنا کریں گے کہ کاش کی دنیا میں کسی داری کو مسلمت کرتا اور ہمارے دل کی پابندی کی مناظر کہیں کسی میرے قسم کے ایک ایک گوشی کو الگ کر دیا ہوتا تو آج مجھے بہت زیادہ زیادہ ثواب مل جاتا یو تو حد العیت یومن پیم تھے جاتی اور ایک عم ہے لداخ رضی اللہ <سؤال> کرتے ہیں سنن نبی احمد حمبل حدیث کہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا بڑا اونچا مقام مرتبہ بنا رکھے اور اس لیے بنا رکھتا ہے کہ یہ بندہ نیٹ عمل کرے گا تو اپنے نیٹ عمل کی برکت یہ درجہ حاصل کر لیتا اللہ اللہ زندگی سے اس کو طبیب زندگی دیتے ہیں جس زندگی میں نیٹ عمل کر کے اس کو آدھار درجے کا مستحق ہو جائے لیکن یہ کرتا بنواتے ہیں لم شب لک ہاتھ ہمارے لیے آدمی کو اس حاصل کرنے کے لیے جتنے کے लिए जितने اور بیٹوں کی ضرورت بھی بندہ اتنا نہیں کر سکا لاپرواہی سستی کیا بے توجہی کیا اتنے کے دیت کام آپ اتنی یہ کیا نہیں کیا کہ کی جنت کا وہ اونچا مقام حاصل کر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب اپنے نیک آمار کی برکت سے جنت کا وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گا تو اس کے آخری عمر میں عب اللہ حا اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت کو مالی مسلت کر دی وہ عب تلا ہب اللہ ہو اللہ ہی اور کما تارا رہتا ساتھ اب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں یا تو اس کو کوئی اسمادی بیماری ادا کر دیتے ہیں اس بیماری کے وہ مبتلا رہتا ہے یا جسمانی بیماری نہیں آپ پیپا نہیں یا اس کے مال کو پھکا دیتے ہیں مال کی تکی کر دیتے ہیں چل سکو بار بند ہو جاتا ہے نوکری کر کو جاتی ہے آپ کبھی اس کی روپجایا کرتی ہے پہلے اللہ اس کو اسمادی بیماری کو مبتلا کرتی ہے اگر جسمانی بیماری کو چلا نہ کیا تو لہ تارہ اس کے پاس میں ہماری پریشانی اس سے مسلمت کر دیتے ہیں یا او پی والد ہی یا صحت مند صحت باقی رہتی ہے جسمانی بیماری سے نہ بچا دیتا ہے مالی شکری سے بچا دیتا ہے او سی والد ہی یا اللہ تعالہ اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نازل کر لیا ہے اولاد معذور ہو جاتی ہے اولاد بڑھ جاتی, جاتی ہے اولاد سے ہے اس کی کمی نکل جاتی ہے اس کے کام سے میرے یا کچھ بھی ہو یا تو جسم میں اس بیماری یا مالی تنگ کی پریشانی یا اولاد کی پریشانی سم میں اللہ تعالیٰ کا کرم کر ہو اللہ تعالیٰ کے آپ سے اور ملائے قابل کرتے ہیں اور پھر اس بندے کو ہی آفت بڑی سے بڑی اسی کر سبر کریں گے کہ سو دیکھ لے گی اتنا اونچا مکان ہے کہ بندہ اپنے نیک کامات سے حاصل نہیں کر سکتا بندہ اس مکان کا بندے کو پیسے ہوتا تھی یا تو اسماری بیماری اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دیکھائی ہر آج اللہ تعالیٰ میں خوش رہنے کی توفیق سب کی سخت کی اور ہمارے آس میں جو آباہ جو معرول لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کی توفیق ادھر آرمی ہم نے جو بیمار ہو شکایت کیا تھا جو پریشان ہاں جی اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور کر کے ادا کرا دیا اللہ تعالیٰوں سے دروازہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کر لگاتے ہیں جو تیل سے ربان الله رحمه الله إن الله لا ترد أجرب الإححان وإيجار بالأربى ويقاع بالطرشاء والمكر والمسل يعلمكم علىكم تذكرون وقصوا الله للقرد ويؤوه للسجد لكم ورسكر الله تعالى أكبر